دل کا یہ امتن ایک جماعت تھی کا تحقیق غلط گزر گئی لہا اس کے لیے ہے ماں جو کا ثبت اس نے کمایا والا اور تمہارے لیے ہے ماں کا سبق ماں کا سبق تم جو تم نے کمایا والا تسعل اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا اما ام اس چیز کے متعلق کانو و جو وہ کرتے تھے آج کل ہمارے ہاں یہ بات پائی جاتی ہے